السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ انشاءاللہ تعالی درس قرآن ہوگا تمام بھائی توجہ سے سماعت فرمائیں آم. الحمد للہ رب العالمين والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ رحمٰن والسلام اَسل یا رسول اللہ اصل <تصفح> والسلام علیک یا نبی اللہ علی کا وسحبی کا نور الله. اللہم صل على سجدنا و مولانا محمد معدن الجود والقرم و آلہ و بارک وسلم صلاطاً و سلاماً علیکاً یا, یا سجدی یا سجدی یا سجدی یا مکی یا مدنی یا عربی یا حبیبی یا طبیبی یا رسول اللہ صل اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے سورہ نعام کی آیت نمبر انتالیس اور چالیس اور اکتالیس کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہا ہوں والذین قذبوا بآیات ناسمم وبکم فی الظلمات من یشئ اللہ یدلل ومن یشئ یجعلہ علی صراط مستقیم ترجمہ ایک <ترجمع> انزل ایمان اور جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائیں بہرے اور گونگے ہیں اندھیریوں میں اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر ڈالے الاقم ان اطاقم عذاب اللہ اوت کمسا تو عغیر اللہ تدرون ان کن تم صادقین تم فرماؤ بلا بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو یا, یا قیامت قائم ہو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو بل تدغش ماتد انشاوت ما تو شریکون بلکہ اسی کو پکارو گے تو اگر وہ چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے اور شریکوں کو بھول جاؤ گے ان تینوں آیات کا ترجمہ ایک ساتھ آپ سماج فرما لیں اور جنہوں نے ہماری آیتیں جٹھلائیں بہرے اور گونگے ہیں اندھیریوں میں جسے اللہ جسے چاہے گمراہ کرے اور جسے چاہے سیدھے رستے پر ڈالے تم فرماؤ بلا بتاؤ اگر تم پر اللہ کا عذاب آئے یا قیامت قائم ہو کیا اللہ کے سوا کسی اور کو پکارو گے اگر سچے ہو بلکہ اسی کو پکارو گے تو اگر وہ چاہے جس پر اسے پکارتے ہو اسے اٹھا لے اور شریکوں کو بھول جاؤ گے تو یہ تین آیات ہیں اور تینوں سورہ انعام شریف کی آیات ہیں آیات نمبر انتالیس چالیس اور پچھلی آیات میں ارشاد ہوا تھا کہ کفار بہرے ہیں مردے ہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ وہ اندھے اور گونگے بھی ہیں پھر ہدایت پر کیسے آئیں گے گویا ان کی بعض دلی بیماریوں کا ذکر پچھلی آیات میں ہوا اور دوسری بعض بیماریوں کا ذکر ان آیات میں ہے پچھلی آیات میں کفار کا ایک قول نقل فرمایا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی آیت یا معجزہ کیوں نہیں اتارا گیا اب ان کے اس قول کی وجہ بیان ہو رہی ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آیات معجزہ تو بہت نازل ہوئے یہ تو بہرے گونگے ہیں کہ انہیں نہ تو کچھ سوجے نہ کچھ سنے اسی وجہ سے یہ ایسے مطالبے جو ہیں وہ کر رہے ہیں چنانچہ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی آیت کریمہ کے تین حصے ہیں پہلے حصے میں اس تخم کا ذکر ہے جو کفار نے اپنے دلوں میں بویا اس بیج کا آواز آ رہی ہے صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جی جزاک اللہ خیر معذرت چاہتا ہوں دراصل موڈیم بند ہو گیا تھا تو اس کی وجہ سے ایک دم روم سے باہر جانا پڑا بہرحال آیات, آیات قرآن کریم کی میں نے تلاوت کی ہیں آپ کے سامنے تین آیات ہیں ان کا خلاصہ میں عرض کر رہا تھا تفصیر عرض کر رہا تھا کہ آیت کریمہ کے تین حصے ہیں سورہ انعام کی آیت نمبر انتالیس چالیس تو پہلے حصے میں اس تخم یعنی بیج کا ذکر ہے جو کفار نے اپنے دلوں میں بویا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت و تقزیب اور دوسرے جز میں ان تین شاخوں کا ذکر ہے جو اس تخم سے پیدا ہوئی دو ذاتی جن میں سے ایک کفار کے کانوں کی طرف نکلی دوسرے ان کی زبان کی طرف پھوٹی اور تیسری شاخ عارضی ببول کے تخم سے جو درخت پیدا ہوتا ہے اس کے کانٹے یکساں پھل بدبودار ہوتے ہیں تو سمجھے ظلمات یہ تیسری شاخ نکلی تو چنانچہ ارشاد ہوا کہ جو لوگ ہماری آیات یا محبوب علیہ السلام کے معجزات یا خود محبوب علیہ السلام کو جو خود آیات الہیہ ہیں انہیں جھوٹا جانتے ہیں وہ رب کو رب کی صفات کو نہیں پہچان سکتے کیونکہ وہ تو ایسے بہرے گونگے ہیں جو ان قوتوں کے بیکار ہونے کے ساتھ کفر و عناد حسد کی اندھیریوں میں پھنسے ہیں انہیں راہ حق کیسے نصیب ہو کہ یہ نہ تو خود راستہ جانتے ہیں کہ اندھیروں میں پھنسے ہیں نہ کسی سے پوچھ سکتے ہیں کہ گونگے ہیں نہ کسی کی رہبری سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں کہ بہرے بھی ہیں کسی کی سنتے نہیں اللہ تعالی پادر مطلق ہے جس بندے میں چاہیے, چاہے گمراہی پیدا فرما دے جسے چاہے سیدھی راہ پر لگا دے سخی سے بھیک مانگنے کا ذریعہ یہ ہے کہ اس کے دروازے پر کھڑے ہو کر اس کی تعریف اس کے جان و مال کو دعائیں دے کر عرض مدعی کرو جو بکاری داتا کے دروازے پر کھڑے ہو کر داتا کی برائیاں کرے اس کے بال بچوں کو کوسے وہ بھیک نہیں پائے گا مار کھائے گا یہ کفار اللہ کا انکار اس کی آیات کا انکار اس کے محبوب علیہ السلام کی عداوت کر کے رب سے انعام نہیں پائیں گے بلکہ بہرے گونگے ظلمات وغیرہ کی سزائیں ہی پائیں گے یہ مشرقین جو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے منہ موڑ کر بتوں کو اپنا مددگار سمجھے بیٹھے ہیں ان سے آپ اتنا تو پوچھیں کہ اگر دنیا میں تم پر غیبی عذاب آ جائے یا اگر قیامت قائم ہو جائے تو کیا تم اللہ کے دشمنوں یعنی بتوں کو یہ عذاب رفع کرنے کہ یا قیامت میں مدد کرنے کے لیے بولاؤ گے اگر اپنے اس عقیدے میں سچے ہو کے بت خدا کے شریک ہیں خدا کے عذاب کو دفع کر سکتے ہیں تو اس کا جواب دو تو اے بے وقوفوں تو تم ایسے موقعوں پر کسی بت وغیرہ کو مدد کے لیے نہیں بلاتے بلکہ ایسی آفت میں اللہ ہی کو پکارو گے اس سے دعا کرو گے پھر وہی اگر چاہے تو غیبی عذاب یا قیامت کی مصیبت کو تم سے دفع فرما دے تو تم ایسے موقعوں پر اپنے معبودوں کو بالکل بھول جاتے ہو جب تمہیں آخر کار اللہ ہی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے اور پڑے گا تو اب آرام اور سکون میں بھی اللہ کی عبادت کرو کسی کو اس ذات کریم کا شریک نہ ٹھہراؤ یہ درس ہے ان آیات مبارکہ میں تو ان آیات سے معلوم چلا کہ نبی کا حاصل ان کا دشمن کبھی ہدایت نہیں پا سکتا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا جبکہ آیات سے مراد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہوں دیکھو اللہ نے انہیں بہرا گونگا بھی فرمایا اور اندھیریوں میں گرفتار بھی جو نہ خود ہدایت پائے نہ کسی سے ہدایت حاصل کرے دیکھ لو ابلیس اناد بنی حسد پیغمبر کا مارا ہوا ہے اناد نبی اور حسد پیغمبر کا مارا ہوا ہے تو باوجود یہ کہ وہ جنت دوزخ فرشتے وغیرہ سارے عالم غیب کو دیکھ چکا اور از حضرت آدم حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تمام نبیوں کو ان کے معجزات کو دیکھ چکا ان کے واضح سن چکا مگر ہدایت پر نہیں آتا یہ ہے نبی کے انادی پر اللہ کی مار میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اللہ کی آیات ہیں یعنی دوسری مخلوق ایک ایک آیت و نشان حضور سراپا نشانیا اس طرح کی حضور علیہ السلام کا ہر یہ ہر عضو ہر حال ہر کام آیات اللہ ہے اور حضور اللہ کی ذات اس کی تمام صفات کی نشانی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر رب پہچانا جاتا ہے اور جو شخص قرآن مجید حضور علیہ السلام کے معجزات کا دانستہ انکار کرے اس کی ہدایت بہت مشکل ہے بہت مشکل ہے تو انسان انشاءاللہ امید ہے کہ ک رہی ہوگی جی جذا اللہ کوملله و خیررا الله ئلله سجی نا و مولا نا محمد محد نیل جو دی والکاررای و آلی ہی و باری کو سللمصللا تم وصلن یا سجدي یا حبی بل الله صل الله تععا ا عليه ہی ارشاد خدا بندی ہے مِن مِن ترجمۂ کنزلیمان اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی گڑ طرح کیوں نہ ہو کہ جب ان پر ہمارا عذاب آیا تو گڑ گڑاتے ہوئے لیکن ان کے تو دل سخت ہو گئے اور شیطان نے ان کے کام ان کی نگاہ میں بلے کر دکھائے دو آیات ہیں یہ آیت نمبر 42 ترتالیس ساتواں سپارہ سورہ انعام دونوں کا ترجمہ ایک ساتھ سماعت فرما لیں اور بے شک ہم نے تم سے پہلی امتوں کی طرف رسول بھیجے تو انہیں سختی اور تکلیف سے پکڑا کہ وہ کسی طرح گڑ گڑائے تو کیوں نہ ہو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 پچھلی آیتوں میں آپ نے سنا کہ ارشاد ہوا تھا کہ کفار مصیبتوں میں اللہ کی طرف رجوع کر لیتے ہیں اس کی بارگاہ میں آجزی زاری دعائیں کرتے ہیں اب ارشاد ہو رہا ہے کہ ان کا یہ حال دائمی نہیں کبھی یہ لوگ مصیبت میں بھی رجوع اللہ نہیں کرتے اپنے کفر پر قائم رہتے ہیں گویا کفار کے ایک حال کا ذکر پہلے ہوا دوسرے حال کا ذکر اب کیا جا رہا ہے پچھلی آیات میں موجودہ کفار کے پل پلے پن کا ذکر تھا کہ وہ مصیبتوں میں اللہ کی طرف دوڑتے ہیں اب ان آیات میں گزشتہ زمانہ کے کفار کی سختی اور کفر پر مضبوطی کا ذکر ہے کہ وہ تو مصیبتوں میں بھی اللہ کو یاد نہیں کرتے تھے تو جب وہ اللہ کے عذاب سے نہ بچ سکے مخالفت انبیاء سے وہ ہلاک ہو گئے تو یہ حضور علیہ سلاۃ وسلام کی مخالفت کرتے ہوئے اللہ کے عذاب سے کیسے بچیں گے کس طرح یہ عذاب خداوندی سے بچ سکیں گے تو درس یہ ہوا کہ اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رب نے آپ کی دنیا میں تشریف آوری سے پہلے مختلف امتوں کی طرف بہت سے رسول بھیجے خا ایک امت کی طرف ایک رسول یا ایک امت کی طرف چند رسول ان کی امتوں نے اپنے رسولوں کی نافرمانی کی تو رب نے ان کی ہلاکت سے پہلے انہیں قطب بھوک بیماریوں ظالم بادشاہوں کی گرفت وغیرہ مصیبتوں میں گرفتار کر دیا تاکہ وہ ان مصیبتوں کی وجہ سے رب کے دروازے پر آئیں رب کی بار میں گڑ گڑائے اور رب کے رسولوں کی فرما برداری کریں مگر انہوں نے ایسا نہ کیا تو یہ اللہ کے دروازے سے مراد ہے نبیوں کی بارگاہ میں لیکن انہوں نے ایسا نہ کیا وہ نہ تو رسولوں کے فرما بردار بنے نہ ان مصیبتوں سے ان کی آنکھیں کھلی ان کے تو دل سخت ہو گئے تھے وہ سمجھتے تھے کہ یہ آفات اتفاقیہ طور پر آئیں ابلیس یا ان کے ساتھ شیطان کرین نے ان کی نظروں میں ان کے اعمال اچھے کر کے دکھا دیے وہ یہ سمجھے کہ ہمارا کفر ہماری نافرمانیاں بہت اچھی چیزیں ہیں جن سے ہماری شان ظاہر ہوتی ہے جب بندہ اپنی برائیوں کو بلائی سمجھنے لگے تو اسے ہدایت کیسے ملے تو فرمایا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر کفار عرب آپ کی اطاعت نہ کریں تو آپ ملول نہ ہوں تو یہ تو ہمیشہ سے ہوتا چلا آیا ہے یاد رکھیں کہ دل کی سختی اور چیز ہے اور دل کی پختگی ثابت قدمی کچھ اور دل کی سختی عذاب ہے دل کی پختگی اللہ کی رحمت ہے دل کی پختگی یہ ہے کہ بندہ ہر حال میں اللہ کے دروازے پر رہے نبیوں کی بارگاہ میں رہے دنیا کی نرمی گرمی اسے اس دروازے سے ہٹا نہ سکے اور یاد رکھیے دل کی نرمی عطائی وہ بھی قصبی تین طرح کی ہوتی ہے حیدائشی دل نرم ہو یہ عطائی ہے جو حضرات امبیائی کرام اور خاص اولیا اللہ کو ملتی ہے کسی مقبول کی نظر سے دل نرم ہو جائے یہ وہبی ہے اعمال صالحہ سے میسر ہو یہ کسبی ہے ایش و راحت غفلت غافلوں کی صحبت دل کی سختی کا سبب ہے تکالیف آخرت کی تیاری مقبولوں کی صحبت خاص زندوں کی یا قبر والوں کی یا ان کی تصنیفات کا مطالعہ دل کی نرمی کا ذریعہ ہیں تو معلوم ہوا کہ پچھلے کرام کی رام علیہ خاص خاص امتوں کی طرف بھیجے جاتے تھے کسی پیغمبر کی نبوت سارے انسانوں یا ساری خلقت کے لیے نہ تھی ہمارے حضور علیہ السلام سارے انسانوں کے رسول للناس بشیرم و نذیرہ بلکہ حضور علیہ السلام ساری خلقت کے رسول ہیں رحمتین تو یہ قرآن کی آیتوں کے الفاظ ہیں جس سے ثابت ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام ساری مخلوق کے لیے نبی کائنات کے ذرے, ذرے کے لیے نبی رسول بن کر آئے اب تا قیامت دین بھی ایک ہے اور یعنی اسلام امت بھی ایک ہے یعنی مسلمان کیونکہ نبی ایک ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ حیات شریف میں اور آپ کے بعد کوئی رسول نہیں تشریف لائے جتنے رسول آئے تھے حضور سے پہلے آ گئے آکا علیہ السلام کی نبوت تمام ادیان کی ناسخ ہے اور آقا علیہ السلام کے زمانۂ ظہور میں یا حضور کے بعد کوئی نبی مانے وہ اس عائد کا انکاری ہے اور یہ ذہن میں رکھیں دین اور امت توحید یا جنت و دوزخ ضخ قیامت حشر و نشر وغیرہ سے نہیں بنتے بلکہ صرف نبی اور نبوت سے بنتے ہیں تمام آسمانی ادیان میں توحید اور تمام عقائد ایک تھے مگر وہ امتیں مختلف مانی گئیں اور دین علیحدہ علیحدہ شمار ہوئے کیونکہ ان کے نبی علیحدہ علیحدہ تھے دنیاوی مصیبتیں تکلیفیں عاقل کے لیے اللہ کی رحمت ہیں یہ بندوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتی ہیں اور صالحین کے درجے بلند کرتی ہیں اور کبھی گناہوں کی وجہ سے دنیا میں بھی پکڑ ہو جاتی ہے اس لیے ہر مصیبت پر انسان کو گناہوں سے توبہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے خوش نصیب ہے وہ جو راحت میں شاکر اور مصیبت میں صابر ذاکر طاب بنے چھوٹے عذاب دیکھ کر بلکہ بڑے عذاب کی علامات دیکھ کر ایمان قبول کر لینا توبہ کر لینا عذاب دفاع ہو جانے کا ذریعہ ہے دیکھی حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے علامات عذاب دیکھ کر توبہ کر لی بچ گئی ہاں خود عذاب دیکھ کر ایمان لانا بیکار ہے جیسے فرعون آن ڈوبتے وقت ایمان لایا مگر وہ بچ نہ سکا دل کی سختی کہ نبی کی تعلیم سے دل اثر نہ لے اللہ کا دنیاوی عذاب ہے بلکہ سخت تر عذاب ہے شیطان کا بڑا داؤ جو وہ انسان پر کرتا ہے یہ ہے کہ وہ برے کام اس کی نگاہ میں اچھے کر دکھاتا ہے جو شخص گناہوں پر ہمیشہ شابش دے وہ شکل انسانی میں شیطان ہے ہمارا خیر خواہ تو وہ ہے جو ہم کو ہماری برائیوں پر مطلع کر دے اور یہ بھی ہمیں قرآن کی ان آیات سے معلوم ہوا تو اللہ رب العزت کرم فرمائے آمین یاد رکھیے خلاصہ یہ ہے کہ حضرات امبیائی کرام علیہ وسلام سے تین قسم کے فیضان جاری ہوتے ہیں اور ان کے آستانے سے لوگوں کو تین طرح کی نعمتیں ملتی ہیں خوف شوق ذوق وہ حضرات کسی کو خوف کے راستے سے رب تک پہنچاتے ہیں کسی کو شوق کے دروازے سے وہاں حاضر کر دیتے ہیں کسی کو عشق و محبت کے ذریعے وہاں پہنچاتے ہیں بعض لوگ ترتیب وار ان سیڑھیوں پر چڑھتے ہیں کہ انہیں اول رب کا خوف ہوتا ہے پھر شوق ہوتا ہے اور آخر میں ذوق کی نعمت نصیب ہوتی ہے بعض کو اول ہی سے ذوق و محبت کی عطا مل جاتی ہے خوب شوق سست رفتار سواریاں ہیں جن میں یہ سفر بہت دیر سے طے ہوتا ہے مگر ذوق وہ تیز, سوار، تیز رفتار سواری ہے جس کے ذریعے مہینوں کا سفر منٹوں میں طے ہو جاتا ہے اللہ تعالی نے ہمیں خوف دلانے کے لیے دنیاوی اخروی عذاب پیدا کیے ان کا جگہ جگہ ذکر کیا شوق دلانے کے لیے دنیاوی اخروی نعمتیں پیدا فرمائیں مگر ذوق کے لیے اپنا اور اپنے محبوبوں کا تذکرہ بہت شاندار طریقوں سے کیا جن امتوں کا یہاں ذکر ہے وہ پہلی منزل پر ہی تھک کر رہ گئیں اللہ نے انہیں خوف دلانے کے لیے یہ تکلیف بھیجی یہ تکلیف نہ تھی بلکہ در حقیقت رب تک پہنچنے کا ذریعہ تھی مگر شیطان ان کی راہ نہ مار دیتا تو یقیناً کامیاب ہو جاتے اس راہ میں راہ مار بہت ہیں مدد کرنا چاہتا ہے تو ہم کو دو نعمتیں دیتا ہے دل کی نرمی آنکھ کے آنسو یہ یاد رکھیے گا دل کی نرمی اور آنکھ کے آنسو یہ دو نعمتیں ملتی ہیں جسے جس یہ نعمتیں مل جائیں وہ کامیاب ہے دل کی نرمی سے انسان کو اپنی اور اپنے اعمال کی حقیقت معلوم ہوتی ہے جس نے اپنے کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا صوفیہ اکرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہیں زمانہ وجود زمان ظہور زمانہ, زمانہ نبوت زمانہ وجود کے لحاظ سے حضور سے پہلے کوئی چیز ہو سکتی ہے نہ بعد میں مگر حضور اول بھی ہیں آخر بھی باطن بھی ظاہر بھی اول مخلوق حضور علیہ السلام ہیں زمانہ ظہور کے لحاظ سے بعض چیزیں حضور سے اول ہیں بعض آخر کیونکہ یہ زمانہ ولادت سے شروع ہوتا ہے اور وسال پاک پر ختم ہوتا ہے زمانہ نبوت کے لحاظ سے بعض مخلوق اول تو ہے مگر کوئی مخلوق حضور سے آخر نہیں ہو سکتی کہ زمانہ نبوت تا قیامت بلکہ عبد الآباد تک ہے یہاں من قبل کا میں زمانہ نبوت کے لحاظ سے قبلیت مراد ہے یاد رکھیں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے آپ کے زمانہ وجود میں تین قسم کے فیض جاری ہوئے ظہور سے پہلے نبوت آپ کے ہاتھوں تقسیم ہوئی زمانہ ظہور میں وہاں سے صحابیت ملی اور بعد وصال تا قیامت وہاں سے ولایتیں تقسیم ہوتی ہیں شفاعت مل رہی ہے سورج رات میں ستارے چمکتے ہیں اور ماہ و دن میں ذرے رات میں نماز مغرب و عشاء فجر پڑھواتا ہے دن میں اشراک و چاشت ظہر و اثر وغیرہ حضور علیہ السلام کے فیض کا یہی حال ہے تو خلاصہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے زمانے میں ہے زمانہ وجود زمانہ نمود زمانہ وجود زمانہ جود یعنی کرم و سخاوت کا زمانہ ظہور نبوت سے پہلے حضور علیہ السلام کو دیکھنے والا صحابی نہیں کہ ابھی زمانہ جود شروع ہی نہ ہوا اللہ رب العزت ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرمائے عامر اگرچہ جاگتی آنکھوں سے دیکھنا جیسے صحابہ نے دیکھا تو صحابی ہونے کے لیے تو وہ ضروری ہے خواب میں دیکھنے والا صحابی نہیں ہوتا لیکن اب جوں کے ہم اس دور میں پیدا ہوئے ہیں جو رب کی مشیت اس کے مطابق تو اللہ کی بارگاہ سے اس کے محبوب علیہ السلام کے دیدار کی تمنا تو عرض کر سکتے ہیں کہ یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے اے کاش کبھی ایسا بھی ہو خواب میں میرے ہم سب کے ہیں جن کی غلامی میں وہ آقا نظر آئیں آمین اللہم آمین ثم آمین وما علینا البلاغل الحمد الحمدللہ چند آیات سے متعلق درس قرآن آپ نے سماعت کیا ہے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ آیت پاک سے ہم کل پھر درس قرآن کا آغاز کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی